قالوا في <تصفيق> ذلك فضل الزمندار الى باب البوري روي عن قال محمد قال حدثنا محمد بن عبد الله قال نسري وقال حدثني الله بن سلمة عن عبادة عبد الله قال اسمع عن انس بن الله صلى كان اذا اريد ان يستقبل عباس بن عبد رضي الله عنه فقال اللهم اننا كنا نتوسل اليك نتوسل ببره بين عليه وسلم فتسقينا رحمانحمد اللہ, وسلم من بسم اللہ الرحمن الحمد رب والسلام على أما بعد یہ حضرت عنا بن ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کانا اضاقی جب لوگوں کو پر قہک آ جاتا تو وہ بارش کی دعا مانگا کرتے تھے اب بن عبد المختلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تبصل سے اور یہ کہتے تھے کہ اللہ کنا نتل کبھی نبینہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے توصل کیا کرتے تھے وہ پھر آپ ہمیں سیراب کر دیتے تھے بارش ہو جاتی تھی وہ انتوسلِ کبھی ام نبینہ اب ہم توصل کرتے ہیں اپنے نبی کے چچا سے ا لہذا ہمیں آپ سیراب کر دیجئے فیوز تو اس کے بعد نتیجے میں ان کے اوپر بارش آ جاتی تھی اور وہ ان کو سیراب کر دیا جاتا تھا یہاں <tark> ایک بات تو یہ سمجھ لیں کہ یہ اسکینا ہے سقا یسقی کے معنی بھی پانی پلانے کے ہوتے ہیں اور عسقۂ یسقی کے باب فعال میں بھی پانی پلانے کے معنی ہوتے ہیں لیکن دونوں میں فرق یہ ہے کہ سکاط تو اس کو کہتے ہیں کہ کسی کو پانی ہاتھ میں لے کر دے دیا اس کے اوپر اور اسقا کا مطلب ہوتا ہے کہ کوئی ایسا طریقہ اختیار کرنا کہ وہ اگر چاہے تو پانی لے لے اس کو اسقا کہتے ہیں جیسے کنواں کھود دیا اور لوگوں کو ہم اجازت دے دی تو یہ اسقا ہے سقی نہیں اور اگر پانی ہاتھ میں لے کر گلاس میں لے کر دے دیا تو یہ سقی ہے تو فاسٹینہ کے معنی یہ ہوئے کہ آپ ہمیں سیرابی کا انتظام فرما دیجئے بارش نازل ہو جائے تو بارش کے نتیجے میں کنو میں پانی آ جائے اور اس کے نتیجے میں ہم وہاں سے لے کر پی سکیں دوسرا مسئلہ اس میں تبصل کا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک میں ہم حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم سے تبصل کرتے تھے اور اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے چچا سے تبسل کرتے ہیں دعا میں تو یہاں تبسل کے مسئلے کا خلاصہ بھی بیان کر دینا مناسب ہے کیونکہ اس میں بڑی افراد و تفریح ہوئی ہے اور مناظر و سے مجادلے ہوتے رہے ہیں کتابیں بھی جاتی رہی ہے لیکن بسا اوقات مناظرہ اور بحث تبسل کے مسئلے میں تبصل کے معنی متعین کیے بغیر شروع کر دیتے ہیں لوگ اور پھر اس کے نتیجے میں افتراق اور انتشار پیدا ہوتا ہے اور اس سے خرابیاں لازم آتی ہے صورت حال یہ ہے کہ توصل کے کچھ معنی تو ایسے ہیں جو شرک تک پہنچتے ہیں مثلا کوئی شخص تسل کرے کسی نبی سے یا کسی بزرگ سے اس اعتقاد کے ساتھ کہ یہ خود عطا کر دیں گے ہمیں تو ظاہر شرک ہے اللہ تعالی کے سوا کوئی بھی دینے کی طاقت نہیں رکھتا اسی طرح بعض اوقات عقیدہ ہوتا ہے کہ اصل دینے والے تو اللہ تعالیٰ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بزرگ کو بھی اختیار دے دیا ہے اور اب جو دینے کا اختیار ہے وہ ان کے پاس اگرچہ موتی حقیقی اللہ تعالیٰ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے تفویض کر دیا ہے اپنا یہ کام ان کو یہ بھی شرک ہے اور یہ وہی شرک ہے جو عام طور سے مشکل مکہ جسم مبتلا تھے تو یہ بھی بالکل اس اعتقاد کے ساتھ توسل کرنا بھی بالکل حرام ہے شرک ہے ایک تیسری قسم ہے توسل بالاعمال صالحہ یعنی کوئی شخص توسل کرے کہ یا اللہ میں توسل کرتا ہوں میں نے میں اپنے فلا عمل کوئی شخص نماز حاجت پڑھ کر مثلا دعا کرتا ہے کہ اس نماز کے توسل سے میں دعا کرتا ہوں یہ توسل بالاعمال صالحہ کیا جاتا ہے اور وہ حدیث الغار جو ہے آپ نے پڑھی ہے نا غار جی کے اندر تین آدمی پھنس گئے تھے پھر انہوں نے اپنے اپنے عمل کے ذریعے توصل کیا تو یہ بھی ثابت یہ ثابت ہے یہ توصل تبصل بعمِ صالحہ جو ہے اس کا کوئی انکار نہیں کرتا یہ سب کے نزدیک جائز ہے اور یہ جو قائد کریمہ یا یاق اللہ وبتغول الوسیلہ تو ببتگوی رہی وسیلہ کے اندر صحیح تفسیر اس کی یہی ہے کہ وسیلہ سے مراد عام صالحہ ہے تو ان سے توصل کرنے پر کوئی اشکال بھی نہیں اور یہ جائز ہے بالکل چوتھے معنی توصل کے یہ ہوتے ہیں کہ کسی بزرگ سے کسی اللہ والے سے جس کے بارے میں خیال ہو کہ یہ مقرب ہے اللہ تعالیٰ کا اس سے دعا کی درخواست کی جائے کہ آپ میرے لیے دعا کریں یہ تبصل کے چوتھے معنی ہے اس معنی کے لحاظ سے تبصل جو ہے وہ آحیہ کے ساتھ تو ثابت ہے جو لوگ زندہ ہیں کوئی بزرگ ہے زندہ ہے اور اس کے بعد جا کر آدمی کہے کہ آپ میرے لیے دعا کر دیجیے اس کے جواز میں بھی کسی کا اختراف نہیں ہے اور یہاں امام حضرت عمر رضی اللہ علیہ نے جو تبصل کے معنی لیے ہیں وہ یہی لیا ہیں کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے تو ہم جا کر درخواست کرتے تھے آپ سے دعا کرنے کی تو آپ دعا قبول فرما لیتے تھے اب کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان موجود نہیں ہے تو اس لیے ہم آپ کے چچا سے توقع کرتے ہیں تو احیہ سے توسل کرنا اس معنی میں کہ ان سے دعا کی درخواست کرنا یہ ثابت ہے اس میں بھی کسی کا اختلاف نہیں ہے اور اس معنیٰ کے رہا سے توصل اگر اموات سے کیا جائے یا ایسے حضرات سے کیا جائے جو دنیا سے جا چکے تو اس کے بارے میں اختلاف ہے لیکن صحیح یہ ہے کہ اس قسم کا توسل ثابت نہیں یعنی جو لوگ دنیا سے جا چکے ان سے دعا کی درخواست کرنا چاہے ان کی قبر پر جا کر ہی ہو تو یہ کہیں ثابت نہیں اور اس لیے احتیاط اسی میں ہے کہ یہ توسل اس معنیٰ میں نہ کیا جائے اور اسی وجہ سے اس میں بھی اختلاف ہے کہ نبی کریم سر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پر حاضر ہوتے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا کی درخواست کرنا کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے تو اس میں بھی بعض حضرات کا کہنا تو یہ ہے کہ یہ بھی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر میں حیات ہیں تو اس واسطے آپ سے توسل کیا جا سکتا ہے اس معنی میں کہ یعنی کہا جا سکتا ہے کہ یا ص اللہ میرے لیے دعا فرما دیجئے اور دوسرے حضرات یہ کہتے ہیں کہ حیات جو انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہے وہ حیات چونکہ من البجوہ حیاتِ حیات دنیاویہ جیسی نہیں ہے منکل البجوہ بعض وجوہ سے حیات دنیاویہ جیسی ہے لیکن بعض وجوہ سے نہیں تو اس واسطے وہاں پر بھی آپ سے ہی درخواست کرنا کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیجئے یہ کہیں یہ ثابت نہیں ہے. البتہ اگر کوئی کر لے تو اس کے اوپر بہت زیادہ تشدد اور نکیر بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ پھر جملہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات ثابت ہے تو اس واسطے اگر کوئی کر لے تو اس میں بھی اس کی بھی یعنی ایسا نہیں ہے کہ جس کو بالکل ہی یہ سمجھا جائے کہ یہ بد عقیدگی ہے <coughs> لیکن ہمارے کابر علماء دیوبند کا جو طریقہ رہا ہے وہ یہ کہ چونکہ یہ ثابت نہیں ہے اس واسطے اس کے پر عمل نہیں کرتے سمجھے نا اس کے بجائے جب روزہ اقدس پر حاضری ہو تو براہ راست نبیِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہنا کہ یا رسول اللہ میری شفاعت فرمائیے گا یہ کہنے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یا اللہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت تصریف فرماؤں تو اس میں کسی کا اشکال نہیں یہ چوتھے معنی تھے تبصل سمجھ گئے نا کہ یہ احیاء کے ساتھ تو ثابت ہے اور اموات کے ساتھ ثابت نہیں ثابت نہ ہونے کی وجہ سے احتیاط اسی میں کرنا کیا جائے اور پانچویں معنی توصل کے ہیں توصل بزدوات جس کو کہتے ہیں کہ میں فلاں نبی کے واسطے سے وسیلے سے یا فلاں بزرگ کے وسیلے سے اللہ آپ سے دعا مانگتا ہوں اس کے بارے میں بہت زیادہ بحثیں ہوئی ہیں اللّہ مب تعمیر ربت اس کو اس کو بھی ناجائز کہتے ہیں اور ان کے اطباع میں بہت سے اور دوسرے حضرات نے بھی اس کو ناجائز قرار دیا لیکن صحیح یہ ہے کہ یہ جائز جبکہ پہلے چار معنی مراد نہیں ہے دو وہ جو شرف تک جاتے تھے تیسرے عمار خالح بظاہر اور دعا کی درخواست تو پھر کوئی اگر تبصر چار ان، ان، ان تین معنی سے جو کہ ممنوع ہیں ان سے ہٹ کر کوئی تبسل بے کرتا ہے تو اس کے معنی سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتے کہ ہمیں یہ اللہ اے اللہ یہ آپ کے مقرب بندے ہیں ہمیں ان سے محبت ہے تو ہمارے ہمارے پاس اور کوئی چیز تو ہے نہیں جس کی وجہ سے آپ کی بارگاہ میں تقرب حاصل کیا جائے لیکن ان کی محبت ہے ہمارے دل میں اس محبت کے واسطے سے ہم آپ سے دعا کرتے ہیں سمجھے نا اب جیسے حدیث میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں عادت اللہ اس قیامت کے تم نے کیا تیاری کی ہوئی تو آپ نے فرمایا کہ میں نے ماں عادت اللہ کسی رسیامن ولی صلاح نے بہت زیادہ روز نماز میں نے کیے ہوئے نہیں ہیں اللہ کنّی اہب اللّہ و رسول لیکن میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں تو آپ نے فرمایا مرو ما امن احدہ تو یہ محبت جو ہے در حقیقت توصل البل ضواط جو ہوتی ہے یہ اس ذات کے ساتھ جو کہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہے محبت کا واسطہ دے کر آدمی دعا کرتا ہے تو نتیجہ اس کا بھی بالآخر نکلتا ہے توس البلعمل صالح میں کیونکہ کسی اللہ والے سے محبت رکھنا اللہ کے لیے حب فل اللہ ہے اور حبف اللہ جو ہے یہ بھی عمل صالح تو یہ درخت توصل البضواط جو ہوتا ہے یہ توصل بحبی ظال کا رجول ہوتا ہے تو یہ بھی اس کا حاصل تبصل بعمل صالح ہی نکلتا ہے جب پہلے تین معنی مراد نہیں ہیں نہ شرک ہے اور نہ اس سے دعا کی درخواست ہے بلکہ ویسے کہہ رہا ہے آدمی کہ کے... میں اس کے وسیل دعا مانگتا ہوں. اس کا کوئی اور مطلب سوائے اس کے ہے ہی نہیں کہ اس محبت کے وسیلے سے ہو. تو اس کا حاصل بھی تبصل بالعمل صالح ہی نکلتا ہے بلکہ یہ توصل بالعمل عمل صالح کے مقابلے میں زیادہ توازوں پر مشتمل ہے اور زیادہ ارجا قبول ہے کیوں اس لیے کہ اگر کوئی شخص اپنے عمل صالح کے وسیلے سے دعا مانگتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنے اس عمل صالح کو کچھ سمجھتا ہے کہ یہ مستحق اجر ہے سمجھے نا تو اس میں ایک پہلو ہوتا ہے اپنے عمل کو بڑا سمجھنے کا یہ عمل میں نے بڑا اچھا کیا تھا اور اس کے وسیلے سے میں یہ دعا مانگ رہا ہوں جس کو صوفیائی کرام رویت عمل کہتے ہیں رویت عمل کی معنی یہ کہ آدمی اپنے کسی عمل کو بڑا سمجھے قابل قدر سمجھے تو یہ رویت العمل کہلاتا ہے تو رویت العمل کا ایک صاحبہ توسل بالاعمال صالحات دوسرے عمل صالحات ساتھ توسل کرنے میں رویت عمل کا ایک پہلو موجود ہے اس کے برخلاف جب کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ میں فلاں بزرگ سے وسیلہ کے وسیلے سے دعا مانگتا ہوں اور مطلب اس کا یہ ہوتا ہے کہ میں اس کے ساتھ محبت رکھتا ہوں تو اس کا حاصل کیا نکلتا ہے کہ یا اللہ میرے پاس میری جھولی میں اور تو کوئی عمل صالح ہے نہیں لیکن فلاں بزرگ سے میری جو محبت ہے اور اس محبت ہی کو میں اپنے لیے سرمایہ سمجھتا ہوں اور اسی کے وسیلے سے آپ سے دعا مانگتا ہوں تو اس میں کیا خرابی ہوئی سمجھے نہیں اگر کوئی شخص یہ اس طرح دعا مانگے اس نصبیہ کہ خرابی نہیں بلکہ یہ اقتباضوں کا پہلو اس اندر موجود ہے یہی معنیٰ ہے جس معنی سے ہمارے اکابر نے تبسل کی کے ذریعے دعا مانگنے کو جائز قرار دیا اور اس کا ثبوت بھی بعض احادیث سے موجود ہے ایک نابینا تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ رسول اللہ مجھے دعا فرما دیجئے کہ مجھے بینائی مل جائے تو آپ نے فرمایا کہ تم اگر چاہو تو صبر کرو اور اس کا اجر حاصل کرو اور اگر چاہو تو پھر میں تمہارے لیے دعا کر دوں تو انہوں نے کہا اصل دعا کر دیجئے تو پھر آپ نے دعا فرمائی ہوگی لیکن پھر فرمایا کہ یوں کہو یہ دعا تم خود کرو کہ ادنی اتوس اب نبی کا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ نے خود یہ توسل کی تلقین فرمائی حضرت عثمان ابن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ کی روایت بھی مشرق کے حاکم میں آتی ہے کہ ان سے کسی نے دعا کے درخواست کی تو انہوں نے کہا کہ تم اس طرح دعا کرنا اور اس میں تبصل کے الفاظ استعمال کیے تو اس کا ثبوت بھی ہے روایات سے اور اصول کے لحاظ سے بھی اس میں کوئی خرابی نہیں ہاں اگر کوئی توسل کرے ان معنیٰ کے لحاظ سے جو میں نے پہلے تین بتائے تھے تو وہ بے شک ناجائز ہیں البتہ کیونکہ عوام کے اندر اس معنیٰ کے اندر فرق کرنا مشکل ہوتا ہے تو اس واسطے ہمارے بزرگوں نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جہاں اندیشہ ہو اس بات کا کہ توسل کے معنی غلط لیے جائیں گے تو وہاں پر بغیر توسل کے کرنا زیادہ بہتر ہے ورس کے تب کے ساتھ کیا جائے سمجھ میں آ بات یہ ہے خلاصہ ساری لمبی چوڑی بسوں کا جو اس موضوع پر کی گئی ہے سمجھ میں آ گیا بس چلو جی وہی وہ بتایا نا میں نے کہ اس میں اختلاف ہے بعض لوگ جائز کہتے ہیں بعض ناجائز کہتے ہیں لیکن نہیں ہے کہ یہاں سسقہ مذکور ہے اس کے معنی یہ بھی ہو سکتے ہیں کہ نماز سزقہ پڑھی اور وہ بھی ہو سکتا ہے جو پہلے گزرا کہ آپ بغیر نماز کے آپ نے دعا فرمائی تھی اور دونوں صورتوں میں قلبِ رضا فرمایا یہ قلبِ رضا کے بارے میں لوگوں نے نسبت کی امام ونیفا کی طرف کہ امام ونیفا قلب رضا کے قائل نہیں ہیں تو یہ بات صحیح نہیں ہے وہ و قائل ہیں لیکن اس کو باقاعدہ واجب یا سنت نہیں کہتے بلکہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفاء نیک کے طور پر اپنی رضا کو پلٹ دیا تھا یہ ایک فعال لینے کے لیے کہ ہم جس حالت میں آئے تھے اس حالت میں واپس نہیں جائیں گے بلکہ دوسری حالت میں جائیں گے اور یہ قلب رضا حرفیہ کے نزدیک صرف امام کے لیے ہے مقتدیوں کے لیے نہیں ہے اور کے نزدیک مقصدیوں کے لیے بھی ہے کیونکہ روایات میں صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب رضا کرنا ثابت ہے اس واسطے اس کو امام ہی محدود رکھتے ہیں جی <تصفح> یہ بتا رہے کہ باہم ہو گیا تھا کہ یہ جو رابی ہیں حدیث کے عبداللہ ابن زید وہ ہیں جن کے اوپر اذان نازل ہوئی تھی عبداللہ ابن ابن اب جو ربی ہی تو لیکن سیوا فرماتے ہیں کہ امام بخاری کے اس میں ان کو باہم ہو گیا کیونکہ حضرت عبد الائب زید بن ابج ربی ہی جو ہیں جو صاحب اذان ہیں ان سے سوائے اذان کے کوئی اور حدیث منقول نہیں ہے باقی جتنی حدیثیں ابد الائب زید کے نام سے آتی ہیں اور غلب زید بن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے ہیں جی جی يعني بعدما يقول هذا وهو كان يطلب من عبد الله بن عباس الله عنه أن يدعوه هو في بداية الأمر هو دعى بنفسه وقال اللهم إنا كنا نتبسل إليك بنبينا صلى الله عليه وسلم ونتبسل إليك الآن بعم نبينا صلى الله عليه وسلم في البداية هكذا ثم طلب من, من عبد الله بن عباس أن يدعوه باب انتقال الراضي عايز وادي الانتقال بنقله لان توجد مرار وهو باب في المسجد الجامع و ابي قال محمد بن صالح حدثنا ابو زمرد حدثنا قال حدثنا شريف بن عبد الله بن ابي نبر انه الله عنه و امره يذكر ان يذكر عن من باب كان بجانب القليد ورسول الله الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبل رسول الله الله عليه وسلم قال رسول الله قد انغلق البواب و انقطع السبول فادع الله ايغيثنا قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم, اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا قال انس فلا والله ما نرى بالسماء من سحاب ولا غضاد ولا ولا بيننا وبين سرح من بين ولا دليل من غوار من سحابه مثل طرس فلما دوزت السماء انتشرت ثم امطرت قال فلا والله ما راينا الشمس تغرب ثم جاءنا جندالكن في الجمعة المقبلة ورسولنا الله عليه وسلم قائم يخطب فاستقبله قائم. فقال يا الله لقد اهتزت الاحوال وانتقضت سبل الله أجر قال قال فعلى رسول الله الله عليه وسلم يليك فقال اللهم ولا علينا اللهم على والجبال والظلال والأولية وبناف الشجر قال قد قطعت وقال ناف یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے اس میں یہ اتنا اضافہ ہے کہ آپ نے فرمایا حوالینہ والینہ اور پھر فرمایا کل آقام والی جبال زراعی والی و نابط چھگر کی جمع ہے اکمہ ٹیلے کو کہتے ہیں اور جبال تو پہاڑ ہی ہیں ہی اور زراعت جو ہے یہ ضرب کی جمع ہے اور یہ اس پہاڑ کو کہتے ہیں جو زمین پر پھیلا ہوا ہو اور وادیوں میں آئے بارش نازل ہو اور منابع کے شجر جو درختوں کے اگنوں کی جگہ ہیں وہاں پر نازل ہو تو کہتے ہیں کہ اس کے بعد بارش بند ہو گئی اور ہم دھوپ کے اندر چل رہے تھے تو شریک جو حضرت انس کے شاگرد ہیں انہوں نے حضرت انس سے پوچھا کہ یہ دوسری بار جو صاحب آئے تھے جنہوں نے بارش روکنے کی دعا کی درخواست کی تھی تو کیا یہ وہی پہلے صاحب تھے جنہوں نے بارش کی دعا کرنے کو کہا تھا یا کوئی دوسرے تھے تو حضرت نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں کہ وہی تھے یا کوئی دوسرے تھے جو کہا کہ اس باپ سے داخل ہوئے جو القضاء کے طرف تھا القضاء ایک گھر تھا اس کا ظاہر ہو لگتا ہے کہ یہ عدالت کا گھر ہوگا جہاں پر کہ کی فیصلے کیے جاتے ہوں گے یہ مراد نہیں ہے القضاء ایک گھر تھا جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی ملکیت تھا اور حضرت عمر نے حضرت عبدالعظم عمر کو یہ وصیت فرمائی تھی کہ میرے مرنے کے بعد تم میرے پر جو قرضہ ہے بیت المال کا وہ ادا کر دینا اور اگر اس میں ضرور پیش آئے تو میرے گھر کو بیچ دینا چنانچہ انہوں نے اس گھر کو بیچ کر حضرت فاروق اعظم کا قرضہ ادا کیا تھا تو چونکہ قضا قضا دئی نہ ہو یعنی ذار جو ہے یہ حضرت عمر کے قضائے دین کے لیے استعمال ہوا تھا اس واسطے اس کو دار القضا کہتے تھے اور یہ اس وقت اس جگہ بتایا جاتا ہے جہاں آج باب الرحمہ ہے باب بابُرحمٰ مزۂ نبوی کا ایک دروازہ ہے جو مغرب میں ہے وہیں پر وہ دارالقض بھی تھا اور یہ صاحب جو داخل ہوئے تھے یہ وہیں سے داخل ہوئے تھے جی جبل کوئی گھر بھی نہیں تھا یعنی بتانا ہی چاہتے ہیں کہ بعض وقت بادل ہوتا تو ہے لیکن عمارتوں میں چھپ جاتا ہے تو ایسی صورت بھی نہیں تھی کہ وہ عمارتوں میں چھپا ہوا ہو کوئی بادل کیونکہ ہمارے جبر سلح کے درمیان کوئی گھر باقی گھر نہیں تھا جو کہ بادل کو چھپا سکے جی فَلَمَّا تَوَسَدَتْ اِلْتَشَرَتْ ثُمَّ آمْتُرَتْ فَلَامَ اللَّهِ مَا رَئِنَ الشَّمْسَا سَبْدًا ثُمَّ ورسول الله صلى الله عليه وسلم قام يخطب فسقاله فقال يا رسول الله هلاك الاموال وانقطع السبل فالله يمسكها عنا قال رفعنا رسول الله الله عليه وسلم ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا اللهم على الاعدام والزرع وبطون الاولاد ومنازل الثلج قال فاقلع وقررنا نمشي بشكل قال شريف الفساد اليس ابن بالغ الا هو فقال ما ادري میرا نام محمد خان ہے عن انس بن الله تعالى عنه وعن قال بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجاء رسول الله احتل المطر قد علمنا ان يسقينا دعا فقلنا تمكننا ان نسلى الى منازلنا منازلنا فمازلنا ننتظر الجمعة المقبلة قال فقام ذلك الرجل أو غيره فقال يا رسول الله قدع الله إن يصرفه عنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حوالينا ولا علينا قال فلقد رئيه السحابة يتقطع يمين وشمال ينطرون ولا ينطر أهل المدينة باب من اكتخى بصلاة الجمعة في الاستسقائم ابيه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن شريك بن عبد الله عن انس رضي الله تعالى عنه عن قال جاءني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال هلكت المواشي وتقطعت السبل من فداهمتنا الرماديات الرماديات ثم جاء فقال تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهلكت المواشي فقام فقال اللهم على الاكام والقراب والاوديه ومنابت الشجر اور جابت آل مدینہ جیارا سومی ان جابت کہا ہے لپڑ گیا ان جیسے کپڑا لپڑ جاتا ہے اسراباد لپڑ گیا ہے جی. باب الدعاء یہ اذا قطعت السوبر من قسرت المطر فبہی قار حدث اسماعیل قار حدث ان مالک عن شریک ابن احریتہ ابن امین ان اسم مالک روی اللہ تعالی عنہ قال جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هلت المواشي وتقتعت السبل فدعو الله فذاع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل من جمعه الى جمعه فجاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقتعت السبل وهلكت وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على رؤوس الجبال والآتام وبطون الأودية وغابات الشجر فنجاة عن المدينة جياث بعض المقيل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفل بداءه في الاستسقاء يوم الجمعة وبه ما تحدث الحسن بن بشير فحدثنا معاذ بن عمران مع امام عمران بن الاوزاعي عن اسحاق بن عبد الله بن ابي صالح عن انس ان رجلا شكاى الى النبي الله عليه وسلم هلاك المال وجهد العيال فدعا الله ان يستسقي ولم ينكر عنه محول الاء هو لاستقبل القيلاء نعم باب اذا استشفعوا للمام النبي مامن استسقى لهم يرضى ابي ما تحدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن شريك بن عبد الله بن ابينا عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه عنه انه قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله هل للمواشي وتقطعت السبل فادع الله فدع الله فقتلنا من الجمعة الى الجمعة فجاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله تهدمت البيوت وتقطعت السبل وهرمت المواشي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم على دور الجبال والآكام وبدون الأودية ومنامت الشجر فانجابت علي المدينة جياب الثوب باب يستشفع المشركون في المسلمين عند القحط وبه قال حتى حدثنا محمد بن كثير عن سفيان قال حدثنا منصور والعام صليب عن أبي زرحى عن مسروق قالت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عنه فقال ان قريشا افتواغن الاسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فاغدقهم سنة حتى هلكوا فيها واضلوا الميت والعوان فجاءه ابو سفيان فقال يا محمد جد تامر بصله الرحم وان قومك قد هلكوا فلعل الله عز وجل فقرا فتلتقي بيوم تتصناء بدخان مبين ثم आदमी لقريم قال ر قال تعالى يوم نبش البطش الكبرى وما عن منصور ودعا رسول الله الله عليه وسلم فسقل غيث فاطبقت عليهم سبعا فشكنت كسره المضري فقال اللهم حوالينا ولا علينا فانحضرت الصحابه عن راسه فسقمنا حوله بندے کا نام شابان بخت اور محمد صابان عالد صاحب کا نام عبد المحمن ہے اللہ باب دعائي للاستصقاء طائما وقال لنا يطمعين عنه من زهير ان ما في ساب خدي عبد الله انه يجد الانصاريه رضي الله تعالى عنه وعنهم خرج معه البراء وعاده وزيد بن واقر رضي الله عنهما فاستسقى فقابله على رجلي على غير مما ليس استسقى صلى ما تعدي اليه في القرى ولم يبل ولم يصيب وقال ابو اسحابه وعقوه بن يزيد النبي صلى الله عليه وسلم وبي قال حدثنا ابو اليمام قال قران شعيب عن الزهري قال حدث عباد الطبيبنا عن كان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اخبروا ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج بالناس يستسقون فقام فدعاها قائما ثم توجه قبل قبلة التي وحول لنائه فاستوى فابو جهل بالقراءه للاستسقاء وبه قال حدثنا ابو معين قال حدثنا ابو زيد عن الزهري عن عباد بن زبيب عنامه رضي الله تعالى عنه وعنهم خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى الصله التي هو حول لنائه ثم صلى ركعتين جهه فيهما بالقراءه باب كيف الله عليه وسلم الله الى الناس وبه قال حدثنا انا قال حدثنا ابي عن الزهري عن عباده بن نفيع الله تعالى عن طال وراى النبي صلى الله عليه وسلم يخرج ليستسقي قال فحول الى الناس ظهره واستقبل القبلة يدعو ثم حول الى ان صلى لنا ركعتين جهرا فيهما بالقراءه باب صلاه الاستسقاء ركعتين وبه یازت عین کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی کسی دعا میں رفع نہیں فرماتے تھے سوائے اس کے اور اس میں آپ نے ہاتھ اٹھائے یہاں تک کہ آپ کے ابین کی سفیدی ظاہر نظر آنے لگی اس کا ظاہر یہ, یہ ہے کہ اس فسقہ کے سوا کسی اور دعا میں آپ نے ہاتھ نہیں اٹھائے لیکن دوسری روایات اس کے معرض ہیں جن میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعدد مواقع پر ثابت بھی ہے تو اس لیے علامہ نبوی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے بزرگوں نے یہ فرمایا کہ مراد یہ ہے کہ جتنی جتنے اونچے تک آپ نے ہاتھ اٹھائے اس سسقہ میں اتنے کسی اور موقع پر نہیں اٹھائے یعنی رفع دین, دین کی نفی مقصود نہیں ہے مطلق رفع دین کی نفی مقصود نہیں ہے بلکہ ایسا رفع دین جس, جس میں کہ ہاتھ بہت ایسے بلند کر کے اٹھائے جائیں یہ عمل جو ہے یہ صرف استقاع میں کیا ورنہ عام طور سے سامنے ایسے زیادہ اونچا ہاتھ اٹھاتے تھے یہ مطلب ہے جی جی مطلب ہے کہ جب سفر کے اندر آدمی کو پانی پینے کی ضرورت پڑتی ہے نا تو پانی نہیں ہے तो स्वास्थ्य रास्ते भी बंद हो गए जाना लोगों का छूट गया और कहत से यह मतलब भी है कि कहत की वजह से जानवर मर गए हैं तो इसलिए लोगों के लिए सफ़र करना मुमकिन नहीं रहा जी ابو الله عن محمد عن الله تعالى عنها وعن ان رسول الله الله عليه وسلم كان اذا قال مطرا قال اللهم صيبا نافعا تابعه الله ورواه اللغائي وابن نافع من تمطر بالمطر حتى يتحاور على لحيى لیکن صاحب امثال لبالی ثم لم يقل عن مجمبلي حتى رئیب المتر يتحادل على لحیته قال فمضرنا يومنا ذلك ومن الغد ومن قاد الغد والذی يديه الى الجمعة قفر فقام ذلك العرابی او رجل ویو فقال يا رفول الله تأتم الوناه وبرغ الماد من رباها لنا فرمع رفول الله صلی اللہ علیہ وسلم ایدئے فقال اللہم حوالینا ولا علينا قال تمام جعل يزين يدي الى ناحيه من السماء الا تفاجت حتى موارد المدينه في مثل الجوده حتى سادت حتى سال الوادي وادي قناه شامن قال فلم يدي احد من ناحيه الا قدج بالجو ج باقي اذاه بالريبه وبه قال يقول یعنی sì. yani, جب بہت تیز ہوا چلتی تھی تو اس کی تشویش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہر مبارک پر ظاہر ہوتی تھی کیونکہ جو جتنا مقرب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا اتنی ہی اس کے دل میں خشیت زیادہ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ تو اس واسطے آپ کو جو تشویش ہوتی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہوا चल रही हो कोई अजाब लेकर आई हो जैसे किले आज बिल्ल कौम आद के ऊपर हवा का अजाब आया था तो इस वास्ते उसको याद करके कि कहीं वैसा ना हो इसलिए आपके जहन पर आपके चार मुबारक पर तश्वीश जाहिर होती है जी سب سوار زبور یہ پہلی حدیث پڑیے نا مغازی میں پڑھ لی ہوگی نا جی آپ نے <س még> <سلام> <warder> <laughs> شام اور یمن کے لیے دعا فرمائی برکت کی صابۂ کرام نے بار بار فرمایا کہ نز کے لیے بھی دعا کر دیجئے تو آپ نے نرض کے لیے وہ دعا نہیں فرمائی جو شام اور یمن کے لیے کی تھی اور فرمایا کہ وہاں سے تو زلزلے آئیں گے اور فتنے ظاہر ہوں گے تو ایسے اور وہیں سے شیطان کا سینگ بھی طلوع ہوتا ہے مشرق میں تھا نا مدینہ منورہ سے تو ہوا یہی ہے کہ زلزلے بھی ادھر سے بہت آئے اور دوسرے فتنے بھی کھڑے ہوئے یعنی جو مسلمانوں کے درمیان خانہ جنگی کے فتنے ہیں وہ زیادہ تر مشرق کی طرف سے آئے تھے مدینہ منورہ سے مشرق کی طرف سے راکھ اور نز وغیرہ کی طرف سے جی صلى الله عليه وسلم وصلى رسول الله بالهدويه في زماني قال من الليل دي فلمن سار بنا النبي صلى الله عليه وسلم ام بالناس فقالها سبج ہے لو比亚 کی گزر گئی ہو گے نا پہلے جیع جیع. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم باء جی بسم رحمان باب سلا کسوبی الشمس ابہی قال حدثنا عن ابن قال حدثنا خالد عن يونس عن الحسن عن الله تعالى عنه عنه قال كنا عند النبي الله عليه وسلم فلكسفت الشمس فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يجر رداءه حتى دخل المسجد فدخلنا فصلى بنا ركعتين حتى جلت الشمس فقال ان الشمس والقمر لا ينكسفان لموت احد واذا رايتموها فصلوا حتّا ما حتّ حتّا نماز کسوف عفد... کے بارے میں ایک اختلاف مشہور ہے کہ نفیہ کے نزدیک تو کسوف کی نماز میں ایک ہی رکو ہوتا ہے جیسا کہ عام نمازوں میں ہوتا ہے اور امام شافر اصل فرماتے ہیں کہ دو رقوع ہیں اور امام احمد الب العالیہ فرماتے ہیں کہ دو سے بھی زیادہ ہو سکتے ہیں جتنا لمبا ہوگا کسوخ اتنے ہی زیادہ رکوع بھی کیے جا سکتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے جیسے اگلی روایتوں میں آنے والا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سے زیادہ رقو کرنا منقول ہے عبداللہ تبلا عباس وغیرہ کی روایتوں میں ہنفیہ ان روایتوں سے استدال کرتے ہیں جن میں دو رقوؤں کا ذکر نہیں ہے جیسے کہ وہ بکرہ کی یہ روایت ہے جس میں وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے خصوصِ شمس ہوا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے نکلے اپنے چادر کو گھچیٹتے ہوئے یہاں تک کہ مسجد میں داخل ہوئے اور ہم, داخل ہم بھی داخل ہوئے اور پھر ہمیں دو رکتیں پڑھائیں رقعت کا لفظ ہے جو ظاہراں دو رکوؤں پر زیاد کرتا ہے کہ ہر رکعت میں ایک رکو ہوا اس سے حنفیہ استدال کرتے ہیں اور بعض دوسری روایتیں بھی اسی مضمون کی آئی ہیں نسعی شریف میں اس کے اندر حضت المان عبدالبشیر عدی اللہ نما کی روایت بھی ہے کہ اس میں بھی وہ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے نبی اکیلو اللہ علم کے پیچھے نماز سکوک وسوخ اور اس میں دو رکتیں ہوئیں یعنی دو رکو ہے اور آگے آئسہ طبیعمع کی جو روایتیں آ رہی ہیں جس میں یہ آتا ہے کہ آپ نے بہت طویل قرآت فرمائی اور پھر رقو فرمایا پھر اٹھ کر دوبارہ طویل قرعت فرمائی پھر رقو فرمایا, پھر فرمایا, پھر فرمایا کے بارے میں بعض تو یہ کی ہے کہ اصل میں جو پچھلی سب کے لوگ تھے انہوں نے جب لمبا رقو ہوا تو اٹھ کر دیکھا اب جب دیکھا کہ حضور اقدت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک رکو میں ہے تو دوبارہ رقو میں چلے گئے تو ان سے جو پچھلے لوگ تھے وہ یہ سمجھے کہ یہ رقو سے کھڑے ہوئے ہیں اور پھر دوسرا رقو کیا ہے حقیقت میں دوسرا رقو نہیں تھا یہ توجہ کی ہے بعض حضرات نے لیکن یہ توجہ پر یہ اطمینان بخش نہیں ہے کئی وجہ سے ایک تو یہ کہ صاحب کرام کو یہ غلط فہمی اگر بالفرض لائق ہوئی بھی کسی وقت تو نماز کے بعد اس کا ازالہ ہو جانا چاہیے تھا ساری زندگی یہ غلط فہمی برقرار رہی یہ بات بہت بعید معلوم ہوتی ہے دوسرے یہ کہ جن روایتوں میں آتا ہے کہ رکو کیا آپ نے تو تو رکو کرنے کے بعد جب کھڑے ہوئے دوسرے رقوع سے پہلے تو لمبی ترار تھی یعنی دونوں رقو میں فاصلہ بہت تھا اور یہ توجہ جو کی جا رہی ہے اس کا حاصل لیا کہ تھوڑی دیر کے لیے اٹھے دیکھا کہ حضور رکو میں گئے تو بس فوراً چلے گئے رقو میں تو اس واسطے یہ توجہ صحیح بنتی نہیں ہے صحیح بات وہ ہے جو علامہ شاہ صاحب کشمیر ربت اللہ نے فرمائی کہ حضور سے رقوص اور ایک سے زیادہ کی آپ نے. جیسا کہ صحیح روایات تصابر ہے لیکن جب خشبہ دیا خطوب کے بعد تو اس میں لوگوں کو کہا کہ یہ سورج اور چاند جو ہیں یہ کسی کے مرنے سے گہن میں نہیں آتے بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک آیت ہے تو جب کبھی تم کو یہ آیت نظر آئے تو تم فصلو کا عہدہ سے سلاطن صلی تم تو نماز پڑھا کرو اس تازہ ترین نماز کی طرح جو تم نے اس وقت پڑھی ہو یعنی فجر کی نماز فجر کی نماز کی طرح اسے نماز بھی پڑھو تو آپ نے اس کو تجبی دی فجر کی نماز سے تو فجر کی نماز میں رکو ایک ہی ہوتا ہے اس واسطے آپ نے آئندہ کے لیے جو طریقہ مقرر فرمایا وہ یہی ہے کہ ایک رکو ہو اور اس وقت جو ایک سے زیادہ رکو فرمائے تو اس میں کچھ غیر معمولی حالات آپ کے ساتھ پیش آئے تھے غیر معمولی مناظر آپ کو نظر آئے جیسے کہ آپ پیچھے پڑھ کے آئے ہیں کہ جنت بھی آپ کو نظر آئی دوزخ بھی نظر آئی اور مل اعلی کے مناظر دکھائے گئے تو اس وجہ سے ایک خصوصیت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اس کے بعد پھر جب آپ نے امت کے لیے جو طریقہ بتایا وہ کا حدف صلاطن صلی تازہ ترین وہ نماز جو تم نے پڑھی ہو یعنی فجر کی نماز اس کی طرح ہی دور وغیرہ پڑھنی تو اس میں صاف بتا دیا کہ آئندہ کے لیے لوگوں کے واسطے اس کو دسلاتے کے اندر تو ایک سے زیادہ رکو نہیں ہے بلکہ عام نمازوں کی طرح ہی نماز وہ پڑھی جائے گی جی <تصفح> من من آیت اللہ تو جو فرمایا نبما. کہ کسی کے مرنے پر گہر میں نہیں آتے اس لیے وقت حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد حضرت ابراہیم کا انتقال ہوا تھا تو بعض لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ان کی انتقال کی وجہ سے سورج گہن ہوا ہے تو آپ نے اس کی تردید فرمائی یہ بات درست صحیح ہے وبيده قال البراء قال أخبرني ابن وهب قال أخبرني عن عبد الرحمن بن فاطم عن أبي حنيفة عمر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشمس والقمر لا يخفتان لموتي أحد ولا لحياتي ولكن هما آيتان من آيات الله فإذا رأيت موها و بيتي قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هاشم بن قاسم قال حدثنا شيبان ابو معاويه عن زياد بن علاقات عن المغيرة بن شعبہ رضي الله تعالى عنه وانقل فصبت شيش فصبت شيش سؤال هذه رسول الله صلى الله عليه وسلم لما فقال رضي الله عنه وقال الناس كسفت الشمس لموت إبراهيم رضي الله عنه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم فتقوا الله باب اذا فاطمه بالکل قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن هشام أبيه عن ابيها عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم انها قالت فصبت الشمس في رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس فقام فطال القيام ثم رفع فادلى رجوعه مقام فادال القيام وهو دون ثم ركع وطال رجوعا والله دون ان نقول ثم سجد وطال سجود ثم فعل في الركعه ذكر لما فعلت فقام ثم صرف وقال الشمس فقدب الناس فحميد الله واحمد عليه ثم قال ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا يخفاني لموعد قد من داري حياتي فاذا هي من ذلك فدعوا الله وكبروا وصلوا وتصدقوا ثم قال يا امه محمد والله ما من احد اغير من الله هن يذني عبده وتذني امته يومه محمد والله لو تعلمون ما اعلم لوحكم قلنا ولا بعثه كثير بعض النذر من الصلاه الجامعه في الكسوف فبيه قال حدثنا يحيى اسحاق قال اخبرنا يحيى بن صالح قال حدثنا معاوية معاوية بن سلامين الحبشي قال حدثنا يحيى بن قال اخبرني ابو سلمة ابن ابو سلمة ابن عبد الرحمن بن اعلان تو نہیں ہے لیکن لوگوں کو جمع کرنے کے لیے اس قرم کا اعلان کے جمع جماعت ہو رہی ہے جی دونوں کی رفیع جی اللہ الرحمن الرحیم باق قسمت الامام کی القسور وقالت عالی ستو اسماؤ رضی اللہ تعالی عنہ ما قضب النبی صلی اللہ وسلم بسم الله الرحمن الرحيم المتسلمين الى الايمان الى الايمان ومبايكه قاضي رحم الله تعالى ومتعنا بعلومه وبركاته امين قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثني الليث عن قيل عن شهاب ح قال حدثني احمد المصالح قال حدثنا عبد قال حدثنا يونس عن شهاب قال حدثني علوه عن عائشه رضي الله تعالى عنها ذو النوري الله عليه وسلم قال فصبت الشمس الله عليه وسلم فتابع الى منتهى القيام فصلى فنان فكبر ومقرر مصلى رسول الله عليه وسلم قراءه طويلا ثم كبر وركع ركوعا طويلا ثم الله لمن حمده وبقام ولبنت وبقرأ قراءه طويلا هي من الصلاه الاولى ثم كبر وركع ركوعا طويلا وهو ادنى من الركوع كبر ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم صلى ثم قال في الركعه الثانيه من ذلك فصلى ركعتين في الربع السجاد من جلسه قبل ان تصيبكم مكامهاتنا على صات بما هو هذه فقالوا ما هيتان من ايات الله لا يظلمني لمؤذي احد ولا لي حيل في اذا رايتوا وادوا للصلاه وكان يحدد كثير بن عباس ان عبد الله بن عباس كان يحدث يومها الشمس في حديث علوه عن عائشه فبلغ لعروه ان فاطمه وما اصبحت الشمس بالمدينة ل تعالى ركعتين بالصبح قالا ذلك لانه اخطا یہاں یہ حضرت عروہ کی روایت ہے نا حتائشہ سے کہ اس میں تو دو رقو مذکور ہیں تو انہوں نے کہا کہ عروہ سے کہ جو آپ کے بھائی عبداللہ اب زبید ہیں انہوں نے کس کسب کی نماز پڑھی تھی مدینہ منورہ میں تو انہوں نے صرف دو ہی کیا کیے لبی الرک آتا ہی نہیں مثلث صبح بھائی جیسا کیا ہے نفیہ کہتے ہیں تو اس پر انہوں نے کہا عربا ابن زبید نے کہ اجل ہاں انہوں نے تو ایسے ہی پڑھی تھی لنو اختاص سننا کیونکہ ان سے سنت کے اوپر عمل کرنے میں غلطی ہوئی یعنی عربا کا مسئلہ یہی تھا کہ دو رقوع ہونے چاہیے اور انہوں نے ایک ہی رکوع کیا تو اس لیے انہوں نے کہا کہ اختلاض سننا تو یہ عربا ابن زبید تابین میں سے ہیں تو ان کا اپنا قول یہی تھا رضائشہ نے چونکہ انہوں نے عدیض دو رکوع کی سنی تھی اس واسطے انہوں نے یہ کہا کہ یہ نے سنت کی خلاف کی حالانکہ بن العمیر نے وہی موقع اختیار کیا جو حنفیہ کہتے ہیں کہ آپ نے اگرچہ اس وقت دو رقو کیے تھے لیکن بعد میں جو لوگوں کو تاکید فرمائی اس میں دو رقو کا ذکر نہیں ہے بلکہ عام فجر کی نماز کی طرح نماز پڑھنے کا جی یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصلاً لغت کے اعتبار سے کسوب کا لفظ ہوتا ہے سورج کے لیے اور چاند کے لیے ہوتا ہے خسوب اصل لغت کے اعتبار سے لیکن ایک کا دوسرے پر اطلاق ہوتا رہتا ہے یعنی بعض اوقات سورج کے لیے خسوب کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں اور چاند کے لیے کسوب کا لفظ استعمال کر لیتے ہیں توسع ہے جی وقرئ في مالحة تنا سعيد بن عفيل قال قرئ في سلت قال قرئ في عفيل عن ابن جهاب ان عائشة رضي الله تعالى عنها وعن رسول النبي صلى الله عليه وسلم اقرته ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى وهو حسبت صلوه فقام فقررا فقرا صلاة ذراوة طويلة مرابع ثم ركع ركوعا طويل ثم رفع رأسه وقال سمي الله لمن حمده قال كما هو ثم قاما ذراوة صغيرة هيئنا مقدار ذراة ذولا ثم ركع ركوعا طويلا وهيئنا من الركعة الاولى ثم سجدت سجدة ثانية كما قال في الركعة من ذلك بسم الله وقد تجلت شمس فقد الناس وغار في ظهور الشمس والغوارل انهما آيتان من آيات الله لا يخفى على موضع احد ولا لحياته فاذا رايتهما فازعوا الى الصلاه جي بعض قول النبي صلى الله عليه وسلم يقف الله في عباده بالقصص قال ابو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم وابلي قال حدثنا قتيبه المساعد قال حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن ساري عن النعمان عن ابي لقدر رضي الله تعالى عنه وعن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت احد ولكن يخفف الله به ما عباده لم يتر عبد الوالد وشعبده وقال ابن عبد الله محمد بن سلمة عن يونس يخفف الله بها عبادات وتابعه موسى عن مبارك عن الحسن قال اخبرني ابو بكر رضي الله تعالى عنه وعن علي النبي صلى الله عليه وسلم يقطف فيخفف الله به ما عباده وتابعه اشعث الحسن باب كعبود من عذاب القبر في الكسوف وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمه عن مالك عن عبد الحي سعيد عن عن الرد بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعن ذو النبوي صلى الله عليه وسلم ان يهوديهن جاءت سروه وقالت لها اعد بالله الاعذاب من قبل فسالت عائشة رضي الله تعالى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم أيعذر في قبورهم قال رسول الله الله عليه وسلم عائدا بالله من ذلك ثم ركب رسول الله الله عليه وسلم ذا غدات مركبا فخسف به ثم رجع فرجع, فرجع وحا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الزهاني ثم قام نزل دي و قامنا سورا وقام قام ثم رفع ركوعا طويلا قام قيام طويل وهو دون القيام ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع ثم رفع قعده ثم قال ثم قام قام قيام طويل وهو دون القيام ثم رفع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع قعده بنصره فقال ما الله وهو يقول ثم امرهم ان يذعذوا من عذاب القبر يا حضره عائشه صدیقہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے وہ فرماتی ہیں کہ یہودی عورت تھی وہ ان کے پاس آئی سوال کرنے کے لیے کچھ کوئی اپنی حاجت پیش کی اس نے فقا... تو حضرت عائشہ نے اس کی حاجت پوری کر دی تو اس نے شکریہ کے طور پر حضرت عائشہ سے دو... یہ کوئی دعا دی کہ اعاذک اللہ میں عذاب القبر اللہ تعالیٰ تمہیں پناہ دے عذاب قبر سے تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کو اس وقت تک معلوم نہیں تھا کہ قبر میں بھی عذاب ہوتا ہے تو انہوں نے حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اقضب النا تو بھی قبوری کیا لوگوں کو قبر میں بھی عذاب ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آ ادم من ملتا کیا انا روز و یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے عذاب قبر سے اب یہ جو فرمایا کہ میں پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے اس کا مطلب بعض لوگوں نے تو یہ قرار دیا کہ گوا یہودیہ کی اس نے تصدیق کی آپ نے تصدیق کی کہ یہودی جو کہ عورت جو کہہ رہی ہے کہ قبر کا میں آزاد ہوگا یہ بات صحیح ہے اور چونکہ صحیح ہے تو اس لیے میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اور بعض افراد نے فرمایا کہ نہیں یہودیہ کی تردید مختو تھی کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے یعنی یہ یہودیہ جو ہے وہ غلط کہہ رہی ہے سمجھے نا تو اب اگر یہ دوسری بات لی جائے تو اس کا مطلب یہ کہ اس وقت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ علم نہیں دیا گیا تھا کہ قبر میں بھی عذاب ہو سکتا ہے سمجھے نا بھائی تو یہ چنانچہ یہ دوسری توجہ جو ہے یہ مستد احمد کی ایک روایت سے معید ہے یعنی یہاں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صرف اتنا ہی فرمانا منقول ہے کہ آزم من منظالی لیکن اس روایت میں یہ آیا ہے کہ آپ نے سراہتن فرمایا گزبن اس نے جھوٹ بولا ہے غلط کہہ رہی ہے کیونکہ وہ قیامت کے عذاب سے پہلے کوئی اور عذاب نہیں ہے تو اس سے ہمارے بتایا کہ مقصود اس وقت رد کرنا تھا یہودیا کی بات کو اور اس لیے رد کرنا تھا کہ آپ کو عذاب قبر کا اس وقت تک علم نہیں دیا گیا تھا لیکن اس پر ایک شکار ہو سکتا ہے کہ قرآن کریم میں جو آیت ہے کہ انارو ردون علیحہ غلطم و یوم القیامتی ادخلوا علف فرعون اشد الضاب ہیں یوم سعت ادخلوا ادخلو فرعون اشد العذاب کہ عل فرعین کے اوپر صبح شام آگ پہ پیش کی جاتی ہے جس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ان کو میں بردق میں بھی عذاب ہو رہا ہے تو یہ آیت مکہ مکرمہ میں نازل ہو چکی تھی اور یہ واقعہ مدینہ کا ہے تو پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضور اقرص صلی اللہ علیہ وسلم کو عذاب قبر کا پتہ نہ ہو اس کا جواب علماء نے یہ دیا ہے کہ یہ تو معلوم تھا کہ کافروں کے اوپر یا عالِ فرعون کے اوپر قبر میں عذاب ہوگا لیکن کسی مومن پر بھی ہو سکتا ہے یہ بات آپ کو پہلے معلوم نہیں تھی بعد میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ عطا فرمایا چنانچہ پر آگے طاعتیں فرماتی ہیں کہ سما رقبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ واتا خطاطن مرکب آپ ایک سواری پر سوار ہوئے تو سورج گرہن ہو گیا تو ضحاء کے وقت واپس آئے تو آپ گزرے بینا زہران جت حجرات جو تھے محت المین کے اس کے درمیان سے گزرے پھر کھڑے ہو کر آپ نماز پڑھنی شروع کی پھر اس نے نماز کی تفصیل بیان کی ہے اور پھر آخر میں کہا کہ حضرت حضور ربدص اللہ علیہ وسلم نے پھر خطبہ دیا اور خطبے کے اندر میں ادابر لوگوں کو حکم دیا کہ وہ عذاب قبر سے اللہ کی پناہ مانگیں تو اس سے معلوم ہوا کہ اس وقت آپ کو علم عطا فرما دیا گیا جی میرا نام نور احمد مینگل <سؤال> ہے صوبہ بلوچستان کے سے سے میں بعد محمد رحمه الله تعالى عليه وتعالى بعلومه وبركاته امين قال حدثنا ابو نعيم قال حدثنا شيطان وعن يحيى عن ابي سلمة عن عبد الله ابن عمرو رضي الله تعالى عنهما رضي الله تعالى عنهما انه قال لما كسفت الشمس على رسول الله صلى الله عليه وسلم نودي ان صلاه جامعه فَرَغَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَكْعَتَيْنِ فِي سُجْدَتَيْنِ ثُمَّ قَامَ فَرَغَ وَرَكَعَ دَيْنِ فِي سُجْدَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ ثُمَّ جُلِيَ عَلَى الشَّمْسِ قَالَ وَقَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا مَا سَلَّكَ فِرْعَوْنُ قَطُّ كَانَ أَعْظَمَ مِنْهَا سمت. بَابُ عَمَلَةِ الْكُسُوفِ فِي جُمَاعَةٍ وَصَلَّى لَهُمْ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ فِي صُحْفَةِ ذَمْزَمَةَ وَجَمَعَ عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ وقد يقال حدثنا عبد الله بن مسلم عن مالك عن زيد بن اسلم عن فصلى الرسول صلى الله عليه وسلم فقام قياما طويلا نحو منقاض سوره البقره ثم رجع ركوعا طويلا ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع ثم رفع فقام قياما طويلا وهو دون القيام ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع ثم قام قياما فإذا رأيت ذلك فذكر الله قالوا يا رسول الله رأيناك تناولت شيء في مقامك هما رأيناك تكاقعت فقال إني رأيت الجنة وتناولت عنقودا ولا أصدقه لا تلزم منهما بقية الدنيا وأريد النار فلم, فلم أرى من زنك اليوم القدر أفزع ورأيت أكثر أهلها النساء قالوا بما يا رسول الله قال بكفر إن في لا يكفرنا بالله قال يكفرنا العشير ويكفرنا الأحزانة وإن قرناني حسنا لو احسن ديلها اذا هو قد اقبلهم ثم راعت من كسي ان قالت ما رام قد باب خلال النساء معذات يقولوا ابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك بن هشام ان يروى عن امراته فاطمه بنت المنذر عن أسماء بنت ابي بكر بن رضي الله تعالى عنها انها قالت في عائشه زوج النبي الله عليه وسلم حين خطات الشمس فإذا النات قيام يسلون فإذا هي ظايمة تسلي فقلت ما للناس فأشارت بيانها إلى السماء وقال سبحان الله فقلت آياب فأشارت إي نعم قالت فقنت حتى تجلاني الغشير واجعلت أصب فقرا سيرما فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثناء عليه ثم قال ما من شيء كنت نمره إلا وقد رأيته في مقامي هذا حتى الجند والنار ولقد أرحي إلي أنكم تفتنون في القبور مثلها أقريبا من فتنة التجزال لا أدري أن يجدهما قالت أسماءه اسمعوا اسمعوا يوعدكم فيقال له ما علمك بهذا دون فاما المؤمنون فاما المؤمن وقال المؤمن لا ادري انذا قالت فيقول محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا وآمنا وطمعنا فيقال له من صالح فقد علمنا ان كنتنا مؤمنا اولا علمنا ان كنتنا مؤمنا واما المنافق والمرتاب لا ادري انهما قالت اسماء فيقول لا يقولون شيئا باب من حمل عن هذا في كتب الكشم قال حدثنا ربيعه بن يحيى قال حدثنا زائده عن هشام عن سعد عن اسماء اسماء قالت لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بالعطاء في كتب في الشم باب شرب الكظوف في المسجد وبه قال حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن جند الرحمن عايشه رضي الله تعالى عنها ان يهوديه جاءت تسالها فقالت وقالت قال لله ما انا بالق فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم ايعذب في الناس في فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد بي لكن ذلك ثم راى رسول الله صلى الله عليه وسلم دار على لكن مركمه ثم فزع عن الرحمن فمر الله صلى بين ظهراني الحجج ثم قال ثم قال فصلى وقامنا وترحم فقام قياما طويلا ثم ركع ركعا ثم رفع ثم رفع قام قياما طويلا ودون القيام الاول ثم ركع ركعا طويلا ثم رفع ثم سجد سجودا قياما طويلا ودون القيام الاول ثم ركع ركعا طويلا من طببيناهدون نقييا من أل ثم رج تو لبينا حد الر الأل ثم سيدخوتون السجول ثم تز ف قال ص الله الله نسلم ما شاء الله يقول ثم أعملهم أن دوّ أن أن تعقدوا على المفض جي. وغير وغير الناس علينا ليس هناك ما ما معروف فيه ان علامه غضب الله تعالى انما يقال انها آية من ايات الله ايات من ayat Allah ma'nahu ayatun tadullu ala qudratil qudratil Allah tbaraka wataala wa hikmatih لا تنافي kana antaritil asbab wal asbab hadhihi la tunafi an takuna min qudratil Allah subhanahu wa taala la shakka القمر سببه أن الأرض يحول تحول بين الشمس والقمر وهذه أسباب عادية، أسباب ظاهرية, ظاهرة ولكن هذه الأسباب لا تظهر إلا بقوة الله سبحانه وتعالى وحكمته فإن الله سبحانه وتعالى, وتعالى قال رسول الله سبحانه وتعالى آية من آيات الله آية من آيات قدرته وحكمته وجلاله وعظمته فادي كل القدس الله تعالى وجلاله وعظمته كلها تدعو إلى ان يرجع الانسان الى الله سبحانه وتعالى ويتعظ ثم حتى علماء الفلك يقولون ان هذه الحاله حالة الكسوف أو حالة الخسوف هي خطيره جدا لماذا لان يعني هذه الكواكب تكون مقابلة كل واحد منها للآخر وفي هذه الحالة يعني جاذبية الشمس وجاذبية القبر وجاذبية آ آ آ الأرض كلها يعني تكون على وزان مخصوص ولو اختل هذا الوزان لاختلت الكائنات كلها لأن الشمس فيها جاذبية والقمر فيها جاذبية والأرض فيها جاذبية فهذه الجاذبيات تكون بقوذة الله سبحانه وتعالى بوزان مخصوص ولو اختل هذا الوزان ولولي ثانية العالم لاختل عالم كله يعني البعاثي تكون سبباً لعذاب الله سبحانه وتعالى نعم؟ فإذا كان العذاب عن طريق أسباب غير عادية فلا شك أنها بسبب معافة الله سبحانه وتعالى أما هذه فهذا هو هساب عادي فلا نستطيع أن نقول ولا جاء في نسب من النصوص أن الكثوب أو یا تو سانس ابھی بات ہے زیادہ چل دلہ گ باب ديกรيب في قصور رواح بن عباس ور رواح بن عباس رضي الله تعالى عنه وبه قال حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا ابو سامت عن بريد بن عبد الله عن ابي برد عن ابي موسى قال خصفت الشمس مقام النبي صلى الله عليه وسلم فزينا ان يخشى عنده دون صعب ان تكون الساعة تفات المسجد فصلا بی اطول احیام و رجوع و سجود رأيته قد يفعله وقال هذه الآيات التي يرسل الله عز وجل لا تكون لموت احد ولا لحیاته ولكن يخوف الله بها عباده فإذا رأيت شيئا من ذلك فافصعو لی ذکر الله و دعائی و صنخار باب في الكسوف قال هو موسى وعائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم وذي قال حدثنا ابو الوليد قال حدثنا زائدة قال حدثنا زياد بن معاذ قال سمعت المغيرة قال سمعت المغيرة نشاء رضي الله تعالى عنه يقول انكسفت الشمس يوم مغازي ابراهيم فقال الناس انكسفت الشمس لموت ابراهيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا ينكسفان الموت احد ولا لحياته فاذا عين موقض الله وصلوا حتى ينجلي وقال وقال حا جو ہے قالت طب ففهمد الله بمااء ند ثم مقال عنما ب باب صلااد في الجوف الباء وبي قال حتىنا محمود قال حتىنا سعيد الرعاامل عن شطةة عن يوننس عن الحسن ببككر رغي اللهم تعا عن عن قالك سفد الشمس على عني رسول الله صن الله عليه وسما بصله ررقطيد وبيه قال حتى سن عمل قال حتىنا بالج حتىنا ينس عن الحسن نا ببكرة ترغ الله تعا عن قائم لیکن اس میں خصوف شمس والی اس لیے کہ جو خطبہ دیا اس میں آپ نے سورج اور چاند دونوں کا ذکر فرمایا آیا تانیم اللہ ہے نا اور دونوں کے بارے میں فرمایا کہ جب کبھی تم یہ دیکھو تو نماز پڑھو تو اس لیے اس میں قبر کا خصوف بھی داخل ہو گیا جی باب ان وكانت الاولى في الكسوف اطول وبه قال حدثنا محفوظ قال حدثنا هو احمد قال حدثنا سفيان عن يحيى عن عمرو الله تعالى عنه وعنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس اربع ركعات في سجدتين الاولى اقصر यह मसला भी फ़गह पर मुख्तल ही रहा है कि कुसूफ में किराज जो है वो आया जहरन होगी या सिरन होगी इमाम के नज़दीक सर्रन है और साहिबान के नज़दीक जहरन है अब हरीफा फिलहाल सिरदाल प्रमाते हैं एक तो इस वजह से कि यह दिन की नमाज है और दिन की नमाज में आम हालात में जहर नहीं होता सिर होता है اور دوسرے ان روایتوں سے سدال کرتے ہیں جس میں حضرت نمال بشیر رضی اللہ فرماتے ہیں یا حضرت ثم الب الطند فرماتے ہیں کہ آپ نے نماز پڑھائی لا نسم الوطن اس طرح نماز پڑھائی کہ ہم آپ کی آواز نہیں سن رہے تھے لیکن عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا جو ہے وہ فرماتیاں کہ آپ نے جہاں فرمایا تو دونوں روایتوں میں تعارض ہے لیکن فتویٰ صاحبین کے قول پر دیا گیا ہے اور وجہ کی ایک یہ ہے کہ جن روایتوں دونوں روایتوں میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ جن صاحبہ نے یہ فرمایا کہ لانس معلوسوتاً وہ کمسن صحابہ ہیں جیسے رحمان بن بشیر یا حضرت ہموربن جنجوب رضی اللہ تعالیٰ رہنما تو یہ پچھلی صبح میں کھڑے ہوتے تھے تو لانا سما الحم سوتن کے معنی یہ ہے کہ ہم نے آپ کی آواز نہیں سنی براہ راست مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے زہر نہیں فرمایا جہر تو فرمایا لیکن آپ کی قرات کی آواز ہم تک نہیں پہنچ رہی تھی یہ مطلب اس کا ہو سکتا ہے اور حائشہ جہر کا اس بات چل رہی ہیں بل مقدم الام جی yeah. واخذت ثلاثه في صلاه الكتب اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات وقال لو غير سبعه ظهر يعني وضع عائشه رضي الله تعالى عنها وهم على حضره رسول الله الله عليه وسلم تباس تباس مناد الافراد جامعه المتقدم وصلى اربع ركعات في ركعتين واربع سجدات قال واخبرني عبد الرحمن بن النضر من النضر عبد الرحمن بن النضر ابن عم شهاب بابوان دیا محمد شروع ہو رہے ہیں اور سجۂ تلاوت جو ہے یہ ہمارے نزدیک تو واجب ہے پڑھنے والے کے ذمے بھی اور سننے والے کے ذمے بھی لیکن صافیہ وغیرہ حضرات جو ہیں وہ اس کو واجب نہیں کہتے سنت کہتے ہیں لہٰذا ان کے نزدیک اس کے ترک کرنے پر گناہ بھی نہیں ہے اگر کوئی شخص سجائے تلاوت نہ کرے تو ان کے نزدیک گناہ نہیں <coughs> تو آگے تفصیل آ رہی ہے کہ نبیہ کریم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ خطبے کے دوران آیت سجدہ تلاوت کی اور پھر خود بھی سجدہ کیا اور جتنے لوگ موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کیا اگلے جمعہ میں پھر آپ نے کوئی آئے سجدہ والی تلاوت کی تو لوگ تیاری کرنے لگے کہ آپ سجدہ تلاوت کریں گے لیکن ہر تو مرنے نہیں کیا اور فرمایا کہ نہو پر فرض نہیں کیا سمجھے نا اور جتنی روایتیں ایسی آتی ہیں کہ آئے سجدہ تلاوت کی گئی اور سجدہ نہیں کیا ان سب کو حنفیہ معمول کرتے ہیں اس بات پر کہ سجدہ فوری طور پر نہیں کیا کیونکہ سجدے کا وجوہ الفور نہیں ہوتا بلکہ اس میں تاخیر کی جا سکتی آدم ہے تو حضرت فاروق اعظم نے یہ خطبے کے دوران ایک مرتبہ تو کر لیا دوسری مرتبہ انہوں نے یہ فرمایا کہ بھائی ہمارے فرض, فرض نہیں کیا فرض نہیں ہے کہ فوری طور پر سدھا کرے اس واسطے وہ نہیں کیا بہرحال یہ اختلاف ہے جی <سجدہ> یہ حضرحصوص فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سور نظم کی تلاوت کی مکہ میں اور آپ نے اس میں سجدہ بھی کیا اس کی آخری آیت آیت سجدہ ہے اور آپ کے ساتھ جتنے لوگ تھے ان سب نے سجدہ کیا جیسا کہ دوسری روایات میں آتا ہے کہ کافروں مشرکوں نے بھی سجدہ کیا انہوں نے کیوں کیا اس کی بتوجی بعض حضرات نے تو یہ کیا کہ کیونکہ اسے اس صورت میں ان کے بتوں کے نام بھی آئے نا افراعتم اللہ تب العضاء واطل اخرا تو ان بتوں کا نام آنے کی وجہ سے سجدہ کیا اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ قرآن کریم کی تلاوت کا روب ایسا تھا کہ اس سے وہ خود بخود سجدے میں گر گئے تو سب نے سجدہ کیا اللہ غیر شفین ایک بوڑھا تھا اس نے نہیں کیا اس نے کیا کیا کہ اپنے ایک مٹھی جو ہے وہ کنکنی کو اٹھائی اور پھر اٹھا کر اپنے پیشانی کو لگا دی اور کہنے لگا کہ میرے لیے یہی کافی ہے تو اللہ بچائے پھر فرماتے ہیں میں نے اس کو دیکھا اس کے بعد کہ وہ کفر کی حالت میں مقتول ہوا اس کا قتل ہوا غزبۂ بدر کے موقعے پر اب یہ بوڑھا کون تھا اس میں مختلف نام دیا گئے ہیں کوئی کہتا ہے جبن مغیرہ ہے کوئی کہتا ہے طلبن و بداع ہے وغیرہ وغیرہ بہرحال تشریح اس کی نہیں ہے لیکن جو ہے بہرحال کوئی ان سرداروں میں سے تھا جو قتل کیے گئے کفات بدر کے اندر جی في قال محمد بن يوسف قال حدثنا حدثنا سفيان عن عذل صادق بن ابراهيم عن عبد الرحمن بن عبد الرحمن عليه واله ورضي تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقرؤه بالجمعه في صلاه الفجر الاسلام من تنزيل السجده وهل ادعى الانسان باب قال حدثنا قتيمان بن حبيب وابن وامر قال حدثنا حفاد زيد على ايوب عن ابن مالك الله تعالى جب عباس کا قول نقل کیا ہے کہ سورہ سعد میں جو سجدہ ہے وہ عزائم السجود میں سے نہیں ہے لیکن میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا کہ سورہ سعد کا وہ سجدہ ہے جس میں تب علیہ کا واقعہ مذکور ہے اور اس میں مذکور ہے کہ پھر وہ گر گئے رکو کی حالت میں اور اللہ تعالی کی طرف رجوع کیا तो उस आयत को हनफिया सजदा करार देते हैं शाफिया भी सजदा करार देते हैं और बाजूसरेमां ने इसके सजदा होने से इंकार किया है और काय यहां पर सजदा नहीं लेकिन जुमहूर के नज़दीक है जो लोग कहते हैं नहीं है तो वह लईसा हजल अब नब्बा के कौल से सदार करते हैं कि लईसा मैं अज़ायबू یا عظائب سجود میں سے نہیں ہے یعنی واجبات میں سے نہیں ہے تو شافیہ بھی کہتے ہیں کہ قائل کہ وہ قائل تو ہیں سجدے کے سجدہ کرنا چاہیے لیکن اگر کوئی نہ کرے تو اس پر ویسی نقید نہیں ہوگی جیسے دوسری آیتوں پر سجدہ نہ کرنے کی بنا پر ہوتی ہے یہ مقصد ہے یہ سب نظام سجود کا ان کے نزدیک سمجھے بھائیو ہو اور ہمارا کہنا یہ ہے کہ حضرت بلعم عباس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل نقل فرما رہے ہیں کہ میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سلطہ فرما رہے تھے سورہ ساتھ کے اندر البتہ یہ ان کا اپنا اشتہار ہے کہ لیکن میں عضائب سجود سمجھے نا تو جتنے بھی جگہ آئی ہیں ان میں سے کثرت سے تو سجود کا لفظ جو ہے سیرۂ امر کے ساتھ آیا ہے اور امر درات کرتا ہے وجوب پر جیسے سورہ نجم میں سمجھے نا اور یا پھر آیا ہے انبیاء کرام کے یا صالحین کے ذکر میں کہ وہ لوگ جو ہیں وہ اللہ کے آگے سجدہ کرتے ہیں اور دوسری آیت میں فرمایا گیا فبی خدا و مختص کی ہدایت کی اقتدا کرو تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ واجب ہے سمجھے نا جی <سجدت النجمی> <قالك> رضی اللہ صلی اللہ علیہ <وسلم> اس باب کو اس قائم کیا کہ امام مالک اللہ یہ فرماتے ہیں کہ مفصل میں کوئی سجدہ نہیں ہے مفصل قرآن کریم کا وہ حصہ جو سورہ حجرات سے شروع ہوتا ہے اور آخر قرآن تک جاتا ہے اس میں پورے مفصل میں امام مالک کہتے ہیں کوئی سجدہ نہیں ہے جب جمہور کہتے ہیں کہ سجدہ ہے اور یہ نجم میں بھی ہے، ہےک میں بھی ہے اور میں بھی ہے. جی. <سؤال> یہاں بتلانا چاہتے ہیں کہ سجدہ تلاوت جو ہے بظاہر امام بخاری کا رجحان اس طرف ہے کہ سجدہ تلاوت بغیر بزوق ہو سکتا ہے اور یہ بحث آپ نے ترمزی کے پہلے باب میں فحد پڑھ بھی نہیں ہوگی کہ امام بخاری اور امام الشع رحمۃ اللہ علیہ کا مسئلہ کیا ہے کہ سجدہ تلاوت بغیر وضو کے کیا جا سکتا ہے اور جمہور کہتے ہیں کہ وضو ضروری ہے سجدے کے لیے سمجھا نا تو یہ دونوں میں یہ اختلاف رہتا ہے تو عبد حضرت امام بخاری استدار کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے سجدہ کیا مشرقین کے ساتھ سور نجم کے سجدے کے موقع پر بل مشرق مشرق و نجسوں نہیں پھیلا وہ اور مشرک جو ہوتا ہے وہ نجس ہوتا ہے اور اس کا وضو معتبر نہیں وہ تہارت اس کو حاصل نہیں لیکن اس نے انہوں نے بھی سجدہ کیا تھوڑے نجم کے موقع تو معلوما کا بغیر وضو کے بھی سجدہ ہو سکتا ہے ابھی عجیب سا احسدال ہے مشرکین کے پھیل سے کہ انہوں نے بغیر وضو کے سجدہ کیا یہ استدال تو بہت ہی وہ کمزور قسم کا استدال ہے کہ ان کے مشرقین کے عمل سے کیسے ہم مسلمانوں کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ ان کے مسلمانوں کے لیے بھی بغیر وضو کے سجدہ چاہے تھے پھر آگے فرمایا کہ وہ سجدب ہمارا علیغری وضو کانب کانب ہمارا یشد و علیغری وضو عمر رضی اللہ تعالیٰ بغیر وضو کے سجدہ کیا کرتے تھے یہاں ایک نسخے میں اعلیٰضو نہایا ہے غیر قلب نہیں ہے اگر وہ لیا جائے تب تو کوئی اسکاری کی بات نہیں لیکن غیر وضو کا نسخہ بھی صحیح ہے اور ایک دوسری روایت سے بھی معیت ہے ابن امنبی صاحبہ میں روایت آتی ہے کہ اب جلاب محبت رضی البعقات پیشاب کرتے اور پیشاب کر کے سواری میں سوار ہو جاتے اور پھر سجدہ تعاوت کہتے تھے کچھ سجدہ کی آیت آتی تو وہی سجدہ کر لے گا تو وہ بغیر وضو کے کرتے یہ ان کا اپنا مسئلہ تھا لیکن دوسرے حضرات فرماتا ہے تقبل الصلاۃ بغیر طہور تو اس کی وجہ سے اس کے عموم میں سجدہ بھی داخل ہے یہ یہ پر کر جی اسی آسماری ویسے عمر سے ایک اور روایت بھی مروی ہے بحقی میں جس میں یہ طاہر کروں ہے کہ سجدہ وہی کشف کرے گا جو کہ طاہر ہوں تو اس کی تطویق دونوں میں یہ دی ہے بعض رات نے کہ وہاں جہاں اجازت دی ہے وہاں تو براد ہے حدث اصغر اور جہاں منع کیا ہے کہ طاہری کو سجدہ کرنا چاہیے وہاں تو براد ہے حدث اکبر اور بعض نے یہ توجہ کیا کہ ان کا مسئلہ کیا تھا کہ عام حالات میں تو وضو کر کے ہی سجدہ کرنا چاہیے لیکن کوئی ضرورت لاحق ہو جیسے سفر میں ہوتی ہے تو پھر اس صورت میں بغیر وضو کو بھی چاہیے جی اب اس میں سورہ نجم کی تلاوت کی سجدہ نہیں کیا مالکار کرتے ہیں کہ سورہ نجم میں سجدہ نہیں اور جمہوری سے جواب دیتے ہیں کہ لبی فیا کے معنی یہ ہے کہ فوری طور سے رہے جی جی وصبحت يسعد منتسب منا الى ال مقام المخاريه رحمه الله تعالى وفتح عليه بركاته امين قال <سؤال> حدثنا مسلم ابن ابي برايه وما انما قال قد قالته قال <سؤال> انا ترى رجع موسى عليه السلام تقال ايها وسلم سجد لم اسجد باب من وقال محمد رضي الله यह मसला जो बताना चाहते हैं वो ये है कि बात बहे क्राम ये फरमाते हैं कि जब सजदा तिलावत वाजिब हो जाता है पढ़ने वाले पर भी और सुनने वाले पर भी लेकिन जो पढ़ने वाला है वो इमाम होगा और सुनने वाला मुख्तिय होगा <coughs> اور امام مختدی ہونے کے مانا یہ ہے کہ پہلے جو قاری ہے وہ سجدہ کرے پھر مختدی سجدہ کرے یعنی اگر ابھی قاری نے سجدہ نہیں کیا تو سامع جو ہے وہ سجدہ اگر کرے گا تو ادا نہیں ہوگا یا صحیح جیسے کوشخت امام سے پہلے کوئی عمل کر لے تو وہ ادا نہیں ہوتا ارے سمجھے نا بعض وقہ کا مسئلہ کی ہے لیکن جمہور کہتے ہیں کہ نہیں اس ترتیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے قاری اور سامع دونوں برابر ہیں دونوں پر وجوب جو ہے وہ اپنے اپنے ذات کی حیثیت سے ہے لہذا ضروری نہیں کہ پہلے قاری سجدہ کرے اور پھر تلاوت کرنے والا سجدہ کرے بلکہ اس کے برعکس بھی ہو سکتا ہے تو فرماتے ہیں کہ من سجد علی شجود قاری یہ اس شخص کے لیے باب کہ جو سجدہ کرتا ہے قاری کے سجدے کی وجہ سے یعنی قاری کے سجدہ کرنے کے بعد کرتا ہے اور مسعود رضی اللہ تھا انہوں نے تمیم ہزلم سے کہا تھا یہ تم ہزلم جو غلام وہ چھوٹے غلام تھے وہ غلام سمجھے نا انہوں نے سجدہ کیا حضرت عبد مسعود کے سامنے تو حضرت عبن مسعود نے فرمایا کہ اس جتف ان کا امام تم پہلے سجدہ کرو کیونکہ تم اس سجدے میں ہمارے امام ہو کیونکہ تم نے تلاوت کی تھی اس کا مطلب ان حضرات نے یہ نکالا کہ جب تک کہ قاری سجدہ نہ کر لے اس حد تک سامع کا سجدہ معتبر نہیں لیکن ہنفیہ کہتے ہیں یا جمہور کہتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں ہے امام الحفیہ کا ایک چلتی ہوئی بات ہے مسود نے کہہ دی کہ بھائی تم پہلے سزا کر لو اور ہم تمہاری سزا کریں گے تو لیکن یہ لازم نہیں آتا کہ اس کو برس کرنا جائز نہ ہو جی نبی النبي صلی الله عليه وسلم اقرأ علیہ سطورتا فی اسجد و نجد حتى ما یزد احدنا موزیعت محجبتی بہت اید باہو ازدحان ناتل اذا قرأ رلی قال حدثنا بشر بن عدم قال حدثنا علی بن مسحر قال اخبرنا عویدلہی عننا بین عمر رضی اللہ تعالی عنہم و عنہم قال نبی رجل صلی اللہ علیہ وسلم اقرأ السجدہ و نحن عندہ فیسجد و نسجد معاہو فنزدخم حتى ما یزد احدنا لجزدنا ف بَعْدَمَا قَرَأََنَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لَمِنْ قَوْلِهِ فِي سُورَةِ الْعِمْرَانِ إِنَّ الْحُزَيْنَ الرَّجُلُ يَسْمَعُ سَجْدًا وَلَمْ يَجْلِسْ لَهَا قَالَ أَرَأَيْتَ لَكَ لَوْ قَعَدَ لَهَا كَأَنَّهُ لَائِجُهُ عَلَيْهِ وَقَالَ سَلْمَانُ مَا لِهَذَا غَضَبُنَا یہ کئی مسائل جمع کیے ہیں امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے اس باب میں پہلے پہلے تو یہ ہی کہتے ہیں کہ یہ ان لوگوں کی دلیل ہے جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سجدہ واجب نہیں کیا وہی بات جو میں نے شروع میں کہی تھی شافیہ کے نزدیک یہ واجب نہیں ہے سنت ہے ایک تو ان لوگوں کا مسلک اور ان کی دلیل بیان کرنے مقصود ہے اور دوسرا یہ کیا سب آزرت ہے ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ سے کہا گیا کہ رجلسما سجاد یزی صلاح یہ دوسرا مسئلہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں ذرا سمجھ لو کہ سجائے تلاوت وہ کہتے ہیں اس وقت مشروع ہے جب کوئی شخص تلاوت کے سننے کی غرض سے سنے سامع پر اس وقت ہوگا سجائے تلاوت اگر مخصوص سننا نہیں تھا غیر اختیاری طور پر آئے سجدہ کان میں پڑ گئی تو وہ بعض فقائے کرام یا جی کم روا اور ابام بخاری کا بھی رجحان سے طرح معلوم ہوتا ہے کہ اس پر سجدہ واجب نہیں ہوگا سجدہ کب واجب ہوگا جب کہ تلاوت سننے کی غرض سے تلاوت سنی ہوگی سمجھ گیا अगर किसी और गरज से आदमी जा रहा था रास्ते में कि कोई तस्या करता हुआ पाया गया और उसकी आवाज़ कान में पड़ गई तो उसे सजदा वाजिब नहीं होगा उसके कई वाकत यहाँ पर जिक्र किए इन्होंने हनफिया क्या है कि कोई तफसील नहीं अगर गैर अख्तियारी तौर पर भी कान में आवाज़ पड़ जाए तो सजा वाजिब वाते हैं कि हजरत इमरान हुसैन से पूछा गया कि एक शख्स है जो सजदे की आयत सुनता है वलम विलमयजिस हालांकि वो इस तिलावत सुनने के लिए बैठा नहीं था यानी उसके बैठने का वक्स ये नहीं था कि मैं बैठ कर के तिलावत सुनूंगा, वैसे ही अपने किसी घर का उसे बैठ गया लेकिन कान में पड़ गई आवाज़ शायद सजदा की तो उन्होंने जवाब फरमाया और आई तव लवूक आतहा انہوں نے پوچھا کہ اگر کوئی شخص اس سے بیٹھا نہیں تھا مگر آواز کان میں پڑ گئی تو اس کا کیا حکم ہوگا تو اس کے جواب فرمایا ذرا یہ مجھے بتاؤ کہ اگر بیٹھا بھی ہوتا سننے کے لیے تو کیا واجب ہوتا ان کا مطلب یہ ہے کہ واجب نہیں ہوتا سمجھے نہیں تو کہتے جب قصد قعود اور قصد کراط کی موجودگی میں بھی वाजिब नहीं है तो जहां का सवा हो ही नहीं वहां तो बता रू बजिब नहीं हुआ अरे समझे ना की माना है आरा आई तलाऊ का नायू जिबू वाले ऐसा उनके दुमरे से यह मालूम होता था कि وہ ایسے شخص کے ذمے حجے کو واجب نہیں کرتے تھے وقال سلمان ماں لہٰذا گدونا ایک قصے میں یہ حل سلمان فارسی رضی العظر نے فرمایا تھا کہ ہم اس غرض سے نہیں آئے تھے کیا مانا کہ کہیں گزر رہے تھے اس جگہ پر جانے کا باقاعدہ ارادہ نہیں تھا لیکن وہ وہاں پر پہنچ گئے تو مقصد آنے کا وہ سجدے کی آیت یا تلاوت سننا نہیں تھا تو کال سلمان ما ماں لہٰذا غدنا سلمان رضان جو ہیں وہ ان کے کہیں آواز پڑ گئی کان میں تو انہوں نے کہا کہ ہم اس غرض کے لیے نہیں آئے تھے تو لہذا وہ کہنا مقصد یہ ہے کہ ہم بس سجدہ نہیں سمجھے نا حنفیت کی توجہ کر سکتے ہیں یہ کہ مقصد یہ ہے کہ ہم چونکہ اس غرض سے نہیں آئے تھے لہذا ہم فوری طور سے سجدہ نہیں کریں گے بعد میں با کر لیں گے وقال عثمان انمت سجت علام عثمان فرماتے ہیں کہ سجدہ اسی سفر باجیب ہوتا ہے جو کان لگا کر سنیں اہتمام سے توجہ سے سنے اور اس سے صدار کرتے ہیں وہ حضرات کہ اگر بے اختیار کان میں پڑ گئی آواز تو پھر سر جیسا صاف نہیں ہوگا لیکن اس کی توجہ حنفیہ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ مطلب یہ ہے ان کا کہ استماعہ یہ مطلق سمیاہ کے معنی میں ہے سمجھا نا بعض اوقات مطلق سمعہ کے معنی میں بھی آ جاتا ہے تو یہ توجہ کی ہو سکتی ہے وقالت زہری لائف جدو اللہ یقون طاہرن اور ہمدوری کا کہنا یہ ہے کہ سجدہ نہیں ہوگا مگر جب تک کہ تہارت مکمل حاضر ہو فریدہ سجد وطف حادثت اگر سجدے کی نوبت بتائے اس حالت میں جب کہ تم شہر میں ہو تو اس تقبیر پر تقبر قبلہ قبلے کا استقبال کر کے سجدہ کرو وہ کف ان کن, کن تراک اگر آپ سوار تھے جس وقت میں آئے تک سجدہ پڑی ہے فلا آ کا گاہ سو کاراوی تو کوئی حرض نہیں ہے جہاں بھی آپ کا چہرہ جا رہا ہو اس طرح نوافل پڑی جا سکتے ہیں اسی طرح سجدہ تلاوت بھی ادا کیا جا سکتا ہے حرفیہ کے سجا تلاوس واجب ہے اور وہ گھوڑے پر یا سواری کے اوپر اتنا وقت ٹھیک ہے بھائی وکانس صاحب داعش جو دو سو دل... اور صاحب عزید جو ہیں وہ کسی وائل کے سجدے سے کے اوپر سجا نہیں کر دیتے دی. وائز کوئی بات کہہ رہا ہے اور اس میں بیچ میں اس میں کچھ آئے تو سجا پڑ دی تو اس کی وجہ سے وہ نہیں کرتے تھے قال ابو بكر مصداقيا كل شعاعا و ماخذا رزيقا من امره نستاذ رزيما قال ان هر ايام الجمعه على المنبر بصوره النحل حتى اذا استجاز سجد جاء سجد ثنا جل ائمه الدعوه سيدنا حتى اذا كانت جمعه القابله قرأ بها حتى اذا جاء سجد قال يا يوحنا سنمر عمر رضی اللہ تعالی ان اللہ اللہ یہ وہی بات ہے جو میں نے پہلے شروع میں بتائی تھی نا تو پہلے ایک جمعہ میں توہت عمر نے سجدہ کیا دوسرے میں لوگوں سے کہا کہ کوئی تو نہیں ہے تو اس فارغ طور پر معمول کرتے ہیں بابو موبائل سے جو سنی جاتی ہے قال صلى الله عليه واله بخيره رضي الله تعالى عنه وعنهم على حكمت قرات السماء شقت فسجد فقلت ما هذه قالت جدت بها قلبا بالقاسم صلى الله عليه وسلم فلم عادل اضطر بها حتى القعود جي باب ملكت جنب موجان للسجود من حيث حب وبه قال حدثنا سناء تفقد الخلط قال حدثنا يحيى الله اسعد عن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الله وسلم